یا ای جو حضر نبی بنا ان تقوا الله و قولوا قول سديد يصلي عليكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يتق الله ورسوله فاقد فرض فوق صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واید على محمد وعلى آل محمد من قد الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الذين من حمده ونمده وما كله بسم الله الرحمن الرحيم قل أن يستغل الذين يعلمون والذين لا يعلمون وولو انتهيت وش نصيبه جن کا وقت اور شب و روز کی گھڑیاں قرآن حدیث کی خدمت کے لیے سرخ ہوتی ہوں اور وہ لوگ بھی انتہائی عمر نصیب ہیں جن کا پیسہ اللہ تعالیٰ کے دین کے کام آتا ہو قرآن حدیث کی تربیج کے لیے سرف ہوتا ہے جبکہ وہ لوگ انتہائی بد نظریب ہیں دینی اداروں کے تعلق سے جن کی نیت میں فور ہو دماغوں میں قتل ہو اور وہ کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہوں روا کی کرتے ہوں اور ایسی جدوجہد پر قائم ہو جائے کتابوں سننا نشر میں رکاوٹ ڈتی ہو جبکہ سعادت کا راستہ یہ ہے اپنی گھڑیاں اپنا مال اپنی صلاحیتیں اللہ تعالی کے دین کے لیے صرف کی جائیں کوشش بھی کی جائے کہ کسی نہ کسی دور اللہ کے دیر کے کام آ جاؤ اور اس کے دیر کا مددگار بن جائے اس میں کوئی شک نہیں ہر دور میں خاص طور پہ آج کے دور میں جو اہمیت علم کی ہے وہ کسی اور چیز کی, کی نہیں وجہ یہ ہے کہ علم آپ کو عمل سکھائے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت دے گا دینی احکام کا فخر دے گا دین پر چلنا سکھائے گا اور جبکہ آج فتنوں کا دور ہے تو یہ علم ہی آپ کو فطنوں سے بچائے گا علم اگر نہ ہو تو انسان انتہائی حیرت اور پریشانی کا شکار رہتا ہے نبیر اسلام کے حدیث ہے اتنا شفا اور علم استعمال ایک بیمار انسان کی شفا جو ہے وہ طلب علم ہے اور علم طلب نہ کرے تو اس کا مرض دائمی شکل اختیار کر لے گا اس کا علاج ممکن نہ ہو جبکہ علم اگر حاصل کر لیا جائے تو انسان جہالت سے بچ جائے گا اور علم و حمل کی صحاظت سے امکنار ہو گا دونوں جہانوں کی شہادت کی بنیاد امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے سہی بخاری نے بات قائم کیا ہے علم و قبضل قورمل کہ ہر قول و عمل سے پہلے علم کوئی بھی بات اگر کرنا چاہو تو علم کے بغیر نہ کر کوئی بھی عمل کرنا چاہو تو علم کے بغیر نہ کرو علم کے بغیر بات کرنا انتہائی نقصان دے ہو سکتا ہے جیسا کہ نبی السلام کی حدیث ہے کہ ان میں رجحان آہد جاننا حتہ لا یا بخار گئی نہ ہو بھائی نہ ایک انسان جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور ایک بارش کا فاصلہ باجی بچتا ہے اس کو ایک نیکی اسے جنت جب جا دے گی مگر ایک گناہ ایسا ہے کر لیتا ہے یہاں وہاں سے مراد زبان کا بوجھ تھو میام و کرے بس تہوی بھی نارے جہنم سے قریبا اس قدر جنت کے قریب پہنچ جانے کے باوجود یہ بول ایسا بولتا ہے اپنی زبان سے کہ وہاں سے اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور جہنم کے اندر ستر سال کی گہرائی میں گرا دیا گیا نقصان کس چیز کا ہے زبان کے ایسے بول کا جو علم کے بغیر کیا ہے. حالانکہ ہر بول کو ہر بات کو تول کر کرنا چاہیے کہ وہ شر رہی پر فٹ ہے تو وہ بات کر انفٹ ہے تو نہیں کیونکہ ایک کور انسان کو جنت سے اٹھا کر جہنت میں پہن دیتا ہے ہر کور ومر سے پہلے علم کی ضرورت ہے اور علم کے نشر کے لیے علم کو پھیلانے کے لیے یقینی طور پر وہ لوگ بڑے کارآمد ہیں جو مدارس قائم کرتے ہیں طلبہ کو جمع کرتے ہیں اساتذہ کے کا تاغیر کرتے ہیں اور وہ علم کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور وہ لوگ بھی انتہائی کار آمد ہیں جن کا مال ان مدارس پر خرچ ہوتا ہے اور وہ مار اللہ کی نئی کے کام آ جائے یہ کیسی نیکی ہے کہ شاید ہی کوئی نیکی اس کا مقابلہ کر سک دنیا میں مال خرچ کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں آپ ریڈیل کا کام کر سکتے ہیں ہسپتال بنا سکتے ہیں یتیم خانے بنا سکتے مساجد بنا سکتے ہیں جو مار علم کی سرپرستی پر خرچ ہوتا ہے اس کا کوئی مقابلہ ہے کوئی اس کا ثانی نہیں ہے مساجد کے عمل کی صحت علم پر کھائے جہاد علم پر کھائے نماز علم پر کھائے روزہ علم پر کھائے اگر ان وسائل کا علم نہ ہو تو کوئی عجر و ثواب مرتب نہیں ہوتا ان آمار کا ثواب کبھی ملے گا جب انسان کا علم درست اور صحیح تو اس گئے گزرے دور میں علم کی سرپرستی سب سے بہترین ایک ہی ہے اور ایک ایسا سپنا جاریہ ہے کوئی عمر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اساتذہ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو جی مدارس کے انتظام کی نگرانی کرتے ہیں وہ لائق تحسین ہیں وہ لوگ جن کے مال مدارس کے لیے وقف ہیں وہ بھی لائق تحسین ہیں الغرض علم کے ساتھ کوئی بھی تعلق بندے کی خوش ردی کی بنیاد ایک مشہور قول ہے جو بہت صحابہ سے بڑھ ہے ابو دردا کا قول ہے اور بھی کئی صحابہ سے انہوں نے وغیرہ وغیرہ امام زہیر ابن حرب ابو خیتمہ نے اپنی کتاب العلم میں اس کو ذکر کیا ہے کہ اخدو عالم اور متحل اور مستقل وحف بن ولا کچ الخان جیسا لتا اللہ کے بندو یا تو عالم بن جاؤ اور اگر سمجھ رہے ہو تو عالم بننے کا زمانہ گزر گیا اب اور دنیا کے رجحوے ان میں الجھ گئے ہیں کاروبار ہے فران عالم نہیں بن سکتے متعلم متعلم بن جاؤ گھڑی دو گھڑی کسی عالم کے سامنے ظالم تلم بز کرو اور طالب علم بن جاؤ رسول علم کے لیے امام شافیر کا ہے شعر ملب رق دم سات تجرا کا سر جہل تو لہ اس شخص کو گھڑی دو گھڑی کے لیے علم طلب کرنے کی توفیق نہیں ملتی وہ اپنی پوری عمر جہالت کے جان منڈیلتا ہے اور جاہیری اور جہالت سے بڑھ کر کون سی بیماری ہو سکتی یا تو عالم بن جا یا طالب علم بن جا اور مستمع یا علم کا سننے والا بچہ جسی عالم کا درس ہے درس قرآن درس حدیث تو ایک بربلے اور شوق کے ساتھ وہاں جاؤ اور علم کو سننے والا بچ اور محبت یا علم سے محبت کرنے والا بچ علم کی ترویج کے لیے کام کرنا مال خرچ کرنا بڑا تبدیل خان جیسا پتہ حل اور پانچواں کچھ نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ برباد ہو جاؤ یا علم یا متعلم یا علم کا سننے والا یا علم سے محبت کرنے والا یہ چار چیزیں جن میں سے کچھ ایک بن جاؤ پانچواں کچھ نہ برنا ورنہ برباد بجاؤ گے یہ جو قول کئی صحابہ سے مرغی ہے اس سے بھی علم کی حقیقت اور شان آشکارا ہوتی دارہ بھی اللہ بطور خاص قرآن میں ایک بھرپور کردار ادا کر بہت بڑی شادت ہے بہت بڑی, بڑی لیکھی جس شخص کا بھی کسی بھی اعتبار سے اس ادارے سے تعلق ہے خوش نصیب انسان اور وہ بندہ میرا بدنصیب ہے کے ذہن میں اس ادارے کے تعلق سے خطور بسا اور بدنیتھی موجود ہم نے اس ادارے کی شہرت سنی ہے بلکہ ملاحظہ بھی کی ہے کہ ایک سال کے دورانیے میں بچے کو حافظ قرآن بنانا اس سے بڑی کیا سہادت ہو سکتی ہے کیا خدمت ہو سکتی اب جو لوگ اس خدمت میں مصروف ہیں ان کے لیے عظیم و شاہی کا رسن قرآن کو یاد کرنے کے لیے ایک ایک آیت کو سینکڑوں بار دہراتا اور عمر پر رہتا ممکن ہے کہ ایک آئے کو ہزار بار پڑھ اور نبیسلام کے عزیز من قرآن قرآن حرفت اللہ عشر حسن قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا اس کو دس نیکیاں فلامی میں حرف نہیں ہے بلکہ یہ تین حروف ایک علی دوسرا لام اور تیسرا فیم جو بندہ علی فلاح میم پڑھے گا اس کو تیس نیکیاں ملے اگر وہ قرآن ہنس کر رہے بار بار دہرا رہے بار بار پڑھ رہے ایک ایک حرف کو ہزاروں بار پڑھ رہے قرآن کے لاکھوں حروف کا کتنا اجر ملے گا اور ثواب کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا یہ معمولی کام نہیں یہ کام کرنے والے عظیم تر ہیں کوئی دنیا کا طبقہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان کی نظیر ہی دی. بالکل بے نظیر یہ قرآن يعلو لا يعلو بڑے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو ہی نہیں سکتے ایک طرف حافظ قرآن پہ. حدیثوں کا طالب علم پرانے پاک کا ترجمہ اور تسیم جانتے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا کوئی دنیا کی مخروب نہیں کر سکتی برابر ہو ہی نہیں سکتے اور اس کی تشریح نبی رسلام کی حدیث فضل العالم ادر آبد کا فضل القمر دیرت على اللہ صاحب ایک عالم کی فضیلت ایک عابد ہے ایک عالم کا فرق ایک عبادت گزار سے کتنا ہے عالم کون ہے علم پڑھنے والا ان مدارس میں چٹائیوں پر بیٹھ کر کے مشاہد کے سامنے علم حاصل کرنے والا قرآن پڑھنے والا حدیثیں پڑھنے والا وہ عالم اور عبادت گزار کون ہے عبادت کی بہت سی صورت ہے راتوں کو قیام کرنے والا جن کو روزے رکھنے والا صدقات کے ڈھیر لگا دینے والا گھوڑے کے پشت پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہار کرنے والا حج کرنے والا عمرہ کرنے والا یہ سارے عبادت گزار اور ایک عالم کا اور ایک عابد کا کیا فرق ہے جو فرق چودھویں کے چاند اور ستاروں میں عبادت کرنے والے بے شمار لوگ حاجی ہیں عمرہ کرنے والے گودے رکھنے والے شباری کرنے والے تہجد پڑھنے والے جہاد کرنے والے صدقہ دینے والے ثقافت کرنے والے یہ سارے عبادت گزار ان سب پر ایک عالم کی فوکیت کیا ہے جیسے ستاروں کا چورمٹ ہو اور بیس میں چودویں کا چاند سارے ستارے مل کر بھی چودھویں کے چاند کا مقابلہ سارے عبادت گزار کر بھی ایک عالم کا مقابلہ نہیں یہ شخص اللہ کے نبی کی بیراث کو دے ہے یہ علم اللہ کے نبی کی بیراس ہے ورثت والانبیاء ورد یورثو بنا دینا اللہ کا ورد العلم من اخذ علماء انبیاء کے بارے امبیا کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے بلکہ امبیا کا ترکہ علم ہے جس نے اس ترکے کو سمیٹ دیا اس نے خیر برکت اور سعادت کا ایک بڑا خزانہ سمیٹ دیا کوئی اس کا مقابلہ کوئی اس کا تو اللہ مقابلہ تحفظ سے ادارہ ایک مدت سے دین کی خدمت انجام دے رہا ہے متعدد طلبا تک حفظ کر کے فاضل و ہو چکی اور یہ عمل اللہ کی توجے سے جاری ہے ادیم شان عمل ہے ادیم الشان عمل حفظ قرآن فہم قرآن یہ معمولی کام نہیں ہے اس کا فرق اس دن واضح ہوگا جب قیامت قائم ہوگا قیامت کی ایک ہوک جو ایک صورت حال ہے وہ یہ ہے کوئی رشتے دار اپنے رشتے دار کا حال تک نہیں پوچھے بھاگیں گے دیکھ کر بھاگے پیدا جا ساخا جو شکر مرم رخی امی بہ میں ہی بھا بھی وساخی بد ہی وہ بنی یہ جب یہ چیل بلند ہوگی سور بھوکا جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی میدان نشر میں لوگ جمع ہوں گے بندے اپنے باپ کو چھوڑ کے بھاگیں بھاگے بچوں کو چھوڑ کے بھاگیں بھائیوں کو چھوڑ کے بھاگیں یہ ہار تک پوچھنے کی ہمت نہیں ہوگی یہ ہر بندے کا براہ کچھ لوگ اس سے مستث اور یہ ہے حافظ قرآن کے ماں باپ انہیں قیامت کے لایا جائے گا اور ان کے سروں پر سونے کا تاج سجا دیا جائے گا جس کا نور سورج کی روشنی کو ماند کر دینے والا دنیا دور سے دیکھے گی اور پہچانے کی یہ حافظ قرآن کے ماں باقی سب چھوڑ جائیں گے ان کو اللہ جمع کرے کتنی بڑی سعادت ہے ساری نیکیاں انسان کو جنت میں پہنچا سکتی لیکن قرآن اور قرآن پڑھنا حفظ قرآن جنت میں پہنچائے گا بھی اور ساتھ جنت میں داخل بھی ہو جب یہ کہافت قرآن جنت میں داخل ہو چکے گا تو اللہ کہے گا کہ قرآن عورت دل, دل کا واقع حافت قرآن پڑھو اوپر کو چڑھتے جاؤ اور ترتیب سے پڑھنا جلدی نہیں کرتا جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی وہ تمہارا ٹھکانا تمہارا عالی شان محل تعمیر ہو جائے گا جنت کے اندر بھی قرآن ساتھ ایسی وفاداری کہ وہ پڑھے گا اوپر کو چڑھتا جائے کتنے دراجاتے کرے گا اور سمیٹے گا ان کا تصور نہیں کر سکتا پڑھتے جاؤ اوپر کو چڑھتے جاؤ نہیں کہیںمنا نہیں بلندیوں کی طرف پرواز کرتے جب اور جہاں قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی وہ تمہارا ٹھکانا ہے اس قدر فرق مرادیں کوئی چیز کی برابری نہیں کر سکتی یقیناً جو مدارس دینی تعلیم کا اہتمام کر رہے وہ ہمارا قابل فخر ایک اثاثہ ہے دونوں جہانوں کی سعادت کی بنیاد ان مدارس سے بڑا قوی رابطہ ہونا چاہیے علما اور طرب سے محبت ہونی چاہیے اور علم کی سرپرستی ہونی چاہیے پھر یہ ایک علم لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کی کامیابی اور سعادت کا باعث بن جائے دیر کا علم اور یہ دیر کا علم کی برآ باقی علوم جو ہیں وہ علوم نہیں وہ فنون ہے سائنس ہے میڈیکل ہے انجینئرنگ یا زراعت یا ایگریکلچر یہ سب فنون ہے علوم نہیں علم صرف کتاب و سنت کا صرف کتابوں سے ان کو رسمن علم کہا کہہ دیا جاتا ہے لیکن علی گم یہ فنون ہے علم وہی ہے جو بندے کو اللہ تعالی سے ملا دے باقی ساری ترقیاں علم کی ترقی کے سامنے ہیش اسی ایک بندہ اللہ اس کو ہدایت دے دینی مدرسے میں آ گیا اور ایک مدرس کے پاس بیٹھ گیا کہ تم یہاں ابھی تک حیض و نفاذ کی باتیں پڑھ لے اس تنجے کے مسائل پڑے اور دنیا چاند پہ پہنچ اس نے کہا یہ چاند جو باتیں ہم پڑھاتے ہیں وہ باتیں پڑھنے والے کو اللہ تک پہنچا دیں چاند تو یہ تھا چاند تو ایک مخلوق ہے ہمارا علم ہمارا فن پڑھنے والے کو خال کائنات سے ملاتا کہ تم جو دنیا کی چاند کی باتیں کر رہے ہو کیا تم گئے ہو نہ تم چاند پر گئے نہ تم نے یہ پڑھا تم تو لڑکے ہوئے بیچ وہ اللہ ہو خاؤ خواہ کی چار تنقید ہے اللہ کے بندو یہ تنقید جو ہے کتاب و سنت کا مذاق اڑا اور اگر واقعی بندے کی مذاق کی نیت ہو تو وہ کافر ہو کتاب و سنت کے ایک مسئلے کا انکار یا مذاق استحضا کفر داڑھی کا مذاق جیسے مسائل یہ کتنی حقارت سے کہ تم استجے کے مسائل پر حید و نفاست کے مسائل پر یہ مسائل دین ہیں قرآن نے بیان کیے حدیث نے بیان کی ان کا مذاق کیوں اڑا رہا اور چاند تک پہنچنا یہ کون سا کمال ہے؟ کیا اس کے فائدے کیا اس کا عملی فائدہ کیا اس کا آخرت کا فائدہ ہمارے پاس کیا ہے تربیت کیا ہے۔ وہ علم ہے جو پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے اور پڑھنے والے کی دنیا بھی روشن ہو جائے قبر بھی روشن ہو جائے اور کل قیامت کے دن میں ہو کوئی چیز کا مقابلہ نہیں کرسا مدارس کی طرف پلٹو یہ تنقید اور اور مزاق یہ کفر کا موجب ہو سکتا ہے کفر کا موجب صاحبت کا راستہ علم سے محبت علماء سے محبت علماء جو ہیں وہ اللہ کے شاعر میں سے دینی شاعر کا تقدس اور حق ہے اور ان کا احترام کرنا فرق ہے علماء لاما جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے نبی رسلام کی حدیث ندی سے اللہ سی اللہ فرمان فخ آزن تو ہو پھر کر جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی بول رہے گا اس سے میرا اعلان چل میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا سینے میں مختص رکھے گا اس سے میرا اعلان چند امام شافے کا قول ہے ان لم چکن فقیر ہو اللہ ہے اگر ایک عالم دین اللہ کا ولی نہیں ہے تو کوئی اللہ کا ولی نہیں علات علم و عمل کا نام بغیر علم کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں یہ نصرانیت ہے عیسائیوں کا یہ ترا امتحاد سورہ فاتح محبوب علیہ دو قوموں کا دیکر دو مناج کا دیکھا ایک منہج یہ محروب اللہ کے غذب کے کیوں اس لیے ان کے پاس علم تھا معرفت ادراک تھا لیکن قبول نہیں تھا عمل نہیں تھا جانتے سب یار نبی کی صداقت کو یوں جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو جانتے کوئی شک ہی نہیں سلام کہا کرتے تھے کر میری قوم مجھ پر ایمان کیوں نہیں لاتے میری حفاظت کیوں نہیں کرتے حالانکہ تمہیں معلوم معلوم ہے کہ اللہ کا رسول علم علم تھا علم تھا, علم تھا عمل نہیں تھا قبول نہیں تھا آج بھی اس حکومت میں ایسے طبقات موجود ہیں کہ بس علم ہے یہ علمی صلاحیت ہے لیکن عمل سے کورے منہ جن سارا کیا تھا عمل کی محبت تھی عمل کی طرف میلان تھا جکاؤ تھا مگر ان کا زیادہ تر عمل جو تھا وہ ذاتی خواہشات تھا علم پر نہیں علم پر نہیں تھا ذاتی خواہشات پہ یہ منہج یہود ہے اس منہج کے حامری بھی بہت سے لوگ موجود اور کیوں نہ ہوں؟ لبیر کے حدیث ہے من قبلكم حزبن نعلی نعلی کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو بھی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مسابق <تصفح> وہ سابقہ قوم قوم ہے صحابہ نے پوچھا کیا وہ یہودوں نصارہ ہیں فرمایا کہ پھر اور قوم؟ ہاں وہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں. تم ان کے ہُو بہو پیرو پیروگار بن جاؤ گے نقش قدم پر چلو گے ان کے اور یہ دو منحج ہیں یہودی منحج کیا ہے علم ہے قبول نہیں آج بہت سے لوگ ہیں ان کو علم ہم دیتے ہیں علم جانتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے نہیں مانتی یہ بخاری اللہ کے نبی کی سنت ہے نہیں بات صحیح مسلم کی صحیح عدیث ہے یہ دیکھو نہیں مار. علم آ گیا قبول نہیں ہے یہ یہودیت اور بہت سے لوگ ہیں عمل کا جذبہ عمل کا شوق ہے مگر عمل کی اساث جو ہے وہ علم نہیں کتاب و سنگت نہیں کل پرسر ایک رات گزری ہے اس نے آپ نے کیا کچھ کیا قبرستانوں میں گئے راتوں کو جا کے دن کو روزہ رکھا یہ سارا عمل علم صحیح سے خالی رغبت ہے عمل کی مگر یہ عمل دلیل سے کورا ہے دلیل سے لالی ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں کوئی اس کی حقیقت نہیں اور یہ من حج نسارا ہے کہ ان کو عمل کا شوق تھا مگر ان کے عمل کی بنیاد علم نہیں تھا تو آؤ وسطیت کی طرف جو منحج اعتدال منحج اعتدال یہ ہے کہ علم ہو عمل سے خالی نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ عمل اور اگر عمل ہو تو علم سے خالی نہ ہو علم عمل چاہتا ہے اور عمل علم چاہتا ہے یہود کا من علم تھا عمل نہیں تھا نسارا کا من عمل تھا علم نہیں تھا آلسنا آحد الحدیث کا من ایک ایسا علم جس کے مطابق عمل اللہ ابو دردا نظر فرماتے ہیں اناف علا مجھے سب سے زیادہ کس چیز کا خوف ہے کس چیز کا ڈر جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا وہ گھڑی سب سے خوفناک اور اللہ نے اگر پوچھ لیا ابو دردا تیرے پاس علم تھا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کر اپنا عمل دکھا ہے؟ تو نے علم حاصل کیا تھا اپنا عمل دکھا کے دراصل وہ گھڑی سب سے خوفنا ہے تو علم بھی اور بنیادوں پر ہمیں سوچنے اور غور و فکر کرنے کے توبین اداروں اللہ ان دینی اداروں کو قائم اللہ ان کے سرپرستوں کو ان کے معاونین کو اساتذہ کو متضبین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک عمر طویل عطا فرمائے صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آفیت کے ساتھ اور توحید و سنت کی برکات کے ساتھ یقینا علم کی سرپرستی سب سے عظیم راستہ ہے اور کوئی راستہ اس کا مقابلہ نہیں کر اللہ تعالیٰ ہمیں علم سے بھر دے اور علم کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توحیل عطا فرمائے دے عقول قولی حادہ بس اللہ علی برق باپ ہے دو